ایک کے بہت بڑی کمپنی تھی کمپنی میں بہت سارے لوگ کام کرتے تھے تو جو کمپنی کا مالک جو تھا اب وہ بوڑھا ہو رہا تھا اس کی عمر زیادہ ہو رہی تھی تو اس نے سوچا کہ اب جو ہے میں کسی کو اپنا پارٹنر بناؤں یہ کمپنی کسی کے حوالے کروں جو اس کا نظام وغیرہ لے کے چلے تو اس مالک کو جو ہے وہ ایک سال کے لیے کسی دوسرے شہر میں جانا پڑا اب یہ ایک سال کے لیے جانے لگا تو اس نے اپنی کمپنی کے سات جو اچھے لوگ تھے جو اس کی نظر میں اچھے تھے ان لوگوں کو بلایا اور ان لوگوں کو یہ بات بتائی کہ بات یہ ہے کہ میں ایک سال کے لیے بارہ ماہ کے لیے جو ہے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں اور واپسی آ کر جو ہے مجھے ایک اہم فیصلہ کرنا ہے تو جو سات لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے بولیں جی سر بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں کیا کام کرنا ہے ہمارے ذمہ کیا کام آپ لگا کے جا رہے ہیں تو کمپنی کا مالک جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرے پاس سات بیج بیج سمجھتے ہیں آپ بیچ جس سے پودا وغیرہ نکلتا ہے زمین سے بیج لگایا جاتا ہے پہلے تو بلے یہ سات بیج ہیں اور آپ لوگ بھی سات ہیں تو کمپنی کا مالک ہر کسی کو ایک ایک بیج دیتا ہے ایک بیچ آپ کا ایک بیچ آپ کا اس طرح سات و بیج جو ہے تقسیم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں واپسی آؤں گا ایک سال کے بعد تو جس کا درخت بن چکا ہوگا اس بیج کا اس کو جو ہے میں اپنا پارٹنر بنا لوں گا اس کو انعام و اکرام سے نوازوں گا اب یہ سات و بیج دے کر سات بندوں کو جو چلا جاتا ہے اب لوگ یہ سات بیج لے کر نا سوچتے ہیں کہ کیا کریں کیا کریں تو ترکیب یوں بنتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ سات بیج جو ہوتے ہیں یہ دینے کے بعد جو ہے وہ روانہ ہوتا ہے اب جن کے پاس جو ہے سات بیج ہوتے ہیں وہ لگاتے ہی نہیں ہے زمین میں کچھ بھول جاتے ہیں جب گیارہ ماہ کمپلیٹ ہونے کو آتے ہیں تو ان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یار مالک صاحب نے تو ہمیں بیج دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ جس کا جو درخت بن چکا ہوگا تو ہم تو اس کو انعام اکرام سے نوازیں گے اب اس کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے سات لوگوں کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے تو اب وہ کہتے ہیں ہم نے تو بیج لگایا ہی نہیں اب کیا کریں اب یہ کیا کرتے ہیں مالک کے آنے سے پہلے پہلے جیسے بارہ مہینے کمپلیٹ ہونے والے ہوتے ہیں ایک سال کمپلیٹ ہونے والے ہوتے ہیں تو یہ اس سے پہلے پہلے اسی بیج کا درخت لے کر آ جاتے ہیں جیسے کہ چیکو کا بیج دیے تھے چیکو کے درخت لا کے لگا دیتے ہیں اور اس کے اندر چیکو بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اب جب مالک آتا ہے تو کمپنی کا نظام دیکھتا ہے کہ اچھا چل رہا ہے تو پھر وہ ان سات لوگوں کو بلاتا ہے بتا مطلب میں نے تم لوگوں کو بیج دیے تھے ان بیج کا کیا کیا بولتے ہیں سر آپ چل کے دیکھیں تو آپ جو ہمیں بیچ دے کر گئے تھے آج ان کے کتنے بڑے درخت بن چکے ہیں اب یہ سات تو لوگ جو ہے مالک کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں درخت لگے ہوتے ہیں تو مالک جب دیکھتا ہے تو سات درخت نہیں ہوتے بلکہ چھ درخت ہوتے ہیں اب پہلا درخت ملازا کرتا ہے مالک پہلا درخت دیکھتا ہے تو بولتا ہے آپ نے کتنی محنت کی تو کہتا ہے سیٹ صاحب میں نے جب بیج لگایا تو میں نے اس کو بہت اچھا پانی دیا میں نے اس کو بہت اچھی جو کھاد ڈالی پھر جا کر جو ہے یہ اتنا بڑا درخت بنا اچھا دوسرے سے پوچھا آتا ہے آپ نے کتنی محنت کی لے کے سیٹ صاحب ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ بہت تیز ہو چل رہی تھیں تو مجھے اس درخت کا خیال آ رہا تھا جب یہ پودا تھا تو میں گھر سے بھاگا بھاگی آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیز ہوا چلے یہ اکھڑ نہ جائے تیسرے سے پوچھا آپ نے کتنی محنت کی بولا میں نے اس کو جو ہے تیز ہوا سے بچایا تیز روشنی سے بچایا میں نے اس کی بہت دیکھ بھال کی سات نے سے پوچھا جاتا ہے سب اسی قسم کی بات کرتے ہیں ساتیں بول رہے کہ کیا وہ تمہارا درخت نہیں آیا تو کہتا ہے سیٹ صاحب آپ یقین کریں کہ میں نے جو ہے بیج لگایا زمین پہ میں پانی بھی دیتا رہا میں نے اچھی کھاد بھی ڈالی لیکن میرا تو پودا بھی نہیں نکلا اچھا نا ہم نے تو محنت کی تھی ہمارا تو دیکھیں درخت بن گئے اب جب مالک انعام دینے پر آتا ہے اپنا پارٹنر بنانے پر آتا ہے وہ جو ساتواں شخص جو تھا جس کا جو پودا بھی نہیں نکلا تھا اس کو مالک بنا دیتا ہے اپنا پارٹنر بنا لیتا ہے اب یہ دیگر جو چھ لوگ ہوتے ہیں یہ ناراض ہوتے ہیں بولتے یہ کیا بات سیڈ صاحب ہم نے درخت لگائے ہم نے جو بیچ جو آپ دے کے گئے تھے اس کی ہم نے اچھے انداز سے دیکھ بھال کی اس کو جو ہوا سے بچایا پانی زیادہ سے بچایا ہر طریقے سے دیکھ بھال کی لیکن آپ نے ہمیں کچھ انعام ہی نہیں دیا اور اس کو انعام دے دیا جس کا جو پودا بھی نہیں نکلا جس کے بعد درخت ہی نہیں تھا تو مالک کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو بیچ میں نے تم لوگوں کو دیے تھے وہ نقلی تھے وہ جالی تھے اس سے پودا نکل ہی نہیں سکتا تھا اور جو تم لوگوں نے درخت اگر بتا رہے ہو کہ یوں کیا یوں کیا تو یہ تو جھوٹی باتیں اور یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین کے اندر جو ہے بیج لگایا تھا اور پانی بھی دیتا رہا تو پودا نکلنا ہی نہیں تھا تو یہ سارے کے سارے جھوٹے ہوئے اور یہ جو شخص کہہ رہا ہے یہ سچا ہے یہ کمپنی کے ساتھ مخلص ہے میرے ساتھ مخلص ہے تو مالک نے اس کو انعام و کرام دیا اور اپنا پارٹنر بنا لیا تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے نادین یاد رکھے ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے کیا بولنا چاہیے سچ بولنا چاہیے